مال لے آئے اور جہاں سے مال لائے چھ چھ مہینہ رگڑا رہے ہیں اس کو بےچارا جوتیاں گھس رہا ہے اور آپ پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہے دوبارہ آپ کو مال دے گا وہ بلکہ آپ کا فیم ہی خراب کر دے گا کہ اس کو مال نہیں دینا وعدے کا پکا نہیں ہو تو تجارت کے میدان میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے کریڈٹ بنانا ہے تو قرآن نے ایک نسخہ دیا ہے ایفائے وعدہ کا پاسو لحاظ رکھو تجارت میں کامیاب ہو جاؤ گے ایک نقطۂ عجیب بتاتا ہوں کہ ایفائے عہد سے پہلے جو چار چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں جملے فیلیا آیا ہے اور یہ جملے اسمیہ ہے عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جملے اسمیہ کے اندر استمرار ہوتا ہے دوام ہوتا ہے کیا مطلب اس کا کہ کبھی کبھی تو کافر اور مشرق بھی وعدے کا لحاظ کر لیتے ہیں تمہارے لیے ضروری ہے کہ زندگی بھر کی ایفائے وعدہ کا پاس کرو ول موفون اب آدمی زندگی بھر غیر مسلم بھی وہ بھی وعدے کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں تمہارے اندر ایفائے وعدہ کا پاس اس طرح ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کا جزوے لائن پر بن جائے اور چھٹی چیز چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو خوشی اور غم خوشحالی اور بدحالی آسانی اور پریشانی دونوں حالتوں میں صبر اگر یہ پانچ بلکہ چھ چیزیں کسی انسان کی زندگی میں آ جائیں تو وہ ابرار کے زمرے میں آ جاتا ہے کون کون سی چیزیں ایمان کے اصول خمسا ایتائے مال محبوب اقامت صلات ایتائے زکات ایفائے اہد اور صبر علالباس، علالباس، نہیں پریشانی کے اندر آدمی صبر کرے یہ چھ چیزیں اگر آ ہیں انسان کی زندگی میں تو سمجھو وہ ابرار کے زمرے میں آ اور ابرار کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جنت کے اندر ابرار جائیں گے اس کے بعد ایک عجیب بات کہی گئی ہے اس کو آج لے جاؤ ذہن کے کسی کونے میں بٹھا لو آئے کریمہ دیکھو بھی لو کا اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالوجی بات کیا کہا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو یہ جی کیا بات ہوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا تعلق ہے ربت کیا ہے دونوں میں بڑی گہری بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ محنت سے میں نے کمایا تھا دوسرا لے گیا ایسا نہیں ہے بلکہ بہت ساری آفتیں جو اس کے اوپر آنے والی تھیں جو اس کو ہلاک کر دیتی تباہ و برباد کر دیتی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے ان تمام حادثات سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے. بڑی بڑی ہلاکتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے کتنی بڑی بات کہیں گئی دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ خود انسان کی ذاتی سلامتی کا ضامن اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور بہت ساری ہلاکتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو اس کے بعد حج کا بیان ہے کہا گیا الحج اشہرم معلومات حج کے معلوم مہینے حج کے مہینے کون کون سے ہیں شیقاد اور ذیل ہج کا پہلا اشرا دس دن شکا اور زلحج کا پہلا اشرا حج نو ہجری میں فرض ہوا اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن دس ہجری کے اندر پہلا اور آخری حج ادا فرمایا سن نو ہجری کے اندر حج کی فرضیت ہوئی اور اگلے سال سن دس ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج جس کو ہم حجت الوا کہتے ہیں آپ نے ادا فرمایا کیا سمجھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کیے صرف ایک یہاں چاہے پڑوسی یا رشتے دار پریشانی سے جوج رہا ہو بھوکا مر رہا ہو اس کی طرف آدمی نہیں دیکھے گا بلکہ نفلی حج کرنے کے لیے ہر سال گھومنے پھرنے کے لیے مکہ مدینہ چلا جاتا کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا شیٹ صاحب دوبارہ مدینے چلے تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے آپ نے وہ فرض حج ادا کر لیا اب نفلی حج آپ ادا کریں اس کی اجازت ہے لیکن بھائی پاس پڑوس اور رشتے دار اور اقربا کو بھی تو دیکھ لو کہ وہ پریشان حال تو نہیں ہے نبی نے ایک حج کیا ہے زندگی میں اور کتنے عمرے کیے ہیں چار یاد رکھو آپ نے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا ہے اور چار عمرے کیے ہیں عمرے کی فضیلت کیا ہے المرت امرت کفارت الما بائی نہ ایک عمرہ آدمی نے کیا تو دوسرا عمرہ کرنے تک جتنے گناہ ہیں اس کے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے سواب ہے عمرے کا ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں آدمی کے ان کا کفارہ ہو جاتا ہے اور حج حجر جنت <الْجَنَّة> اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے کہ حج مقبول حج مبرور اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے اور اگر کوئی عمرہ رمضان شریف کے اندر کر لے تو حج کے برابر ہے رمضان شریف میں عمرہ حج کے برابر ہے یہ بھی بخاری کی روایت حج کی تین قسمیں ہیں حج تمتو حج کیران اور حج افراد حج تمتو میں کیا ہوتا ہے یہاں بمبئی میں یا جہاں سے آپ جا رہے ہیں حیدرآباد سے جا رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں آپ آپ نے میقات کے اوپر احرام باندھ لیا یہ یہیں سے باندھ لیا آپ نے اب آپ جائیں گے پہلے عمرہ کریں گے کیا کریں گے آپ عمرہ کیسے کریں گے جاتے ہی ارے مولوی بھی, بھی پریشان ہو جاتا پہلے کیا کرنا اب دیکھیں میں نے کتاب المناسک پوری کی پوری پڑھی ہے لیکن مجھے بھی بعض جگہ پریشانی اٹھانی پڑی میرے ساتھیوں نے بتایا کہ ایسا ایسا کرنا ہے بتائیے تو مناسب سیکھ کر جائیے آپ پہنچے آپ احرام تو یہیں سے بات کر کے گئے جاتے ہی آپ وضو بنایا وضو کرنے کے بعد آپ احرام باندھیے وہاں پہنچتے ہی وضو کریں کرنے کے بعد اب دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے طواف کرنا ہے ازو بنایا آپ نے آپ کو طواف کرنا کیسے کریں گے طواف آپ حیدرآزباد کے پاس جائیں بوسہ دیں آپ بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو استعلام کر لیں اور وہیں سے چکر شروع کریں طواف پہلا چکر دوسرا چکر تیسرا چکر تینوں چکروں میں آپ رمل کریں گے یعنی تھوڑا سینہ آگے نکال کر اور اس کے بعد پھر چار جو چکر ہیں وہ معتدل انداز میں یہ سات چکر ہو گئے شروع کہاں سے کریں گے آپ حضرت سے اور جیسے ہی آپ رکن یمانی کے پاس پہنچیں گے رکن یمانی کو اسلام کریں گے موقع ملے تو ہاتھ لگا دو یا استعلام کر لو بس اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لیجئے مقام ابراہیم پر اور جا کر کے سات مرتبہ سعی بین سفال مروا کر لیجئے اور اس کے بعد آپ سر کے بال اتروا دیجئے آپ کا عمرہ ہو گیا یہ ہوا عمرے کا طریقہ کرنے کے بعد اگر آپ نے احرام اتار دیا اور اس کے بعد مکہ ہی سے آٹھویں ضلحج کو آپ نے پھر احرام باندھا اور حج کے ارکان ادا کیے تو یہ حج جو آپ کا ہوا وہ حج تمتو ہوا تمتو مانے فائدہ اٹھانا حج تو کیا ہی اس نے عمرہ بھی کر لیا فائدہ ہو گیا یہ وہ حج تمتو اور حج کران میں کیا ہے حج کران میں عمرے کے بعد آدمی احرام نہیں اتارتا احرام پہنے ہی پہنے حج کے ارکان ادا کر لیتا ہے یہ حج کران ہوا اور ایک ہے حج افراد اس میں صرف آدمی حج کرتا ہے عمرہ نہیں کرتا اگر آدمی قربانی ساتھ لے گیا تو حج تمد تو افضل ہے قربانی نہیں لے گیا قربانی نہیں لایا تو قربانی نہیں لے گیا اور قربانی نہیں دینا اس کو تو حج افراد افضل ہے یہ حج کے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا کون سا حج تھا حج کرام تھا حج اور حج افراد نہیں حج کرام تھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے لیڈر کی مثال دی ہے لیڈر کیسا ہوتا ہے خراب قسم کا لیڈر کیسا ہوتا ہے وہ کا کولو پل حیات دنیا وہ یوں شدو فرمایا کہ وہ عوام کے سامنے آتا ہے تو چکنی چوپڑی باتیں کرتا ہے بلند بات دعوے کرتا ہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ بنا دوں گا یہ فیسلٹیز دوں گا لیکن جب اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو عذاب بن کر کے وہ عوام کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے یہ خراب لیڈروں کی مثال دی گئی دادا ایسے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آدم علی السلام جب زمین پر تشریف لائے تو سارے کے سارے لوگ جو پیدا ہوئے اس وقت وہ لوگ اور بہت عرصے تک سب توحید پر کار بند تھے ان میں اختلاف نہیں تھا کانن ناس واحدہ تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے ان میں اختلاف نہیں تھا فبا صلی اللہ نبی نموب شیری نظری اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء کیوں بھیجے لوگوں کے درمیان کتاب کیوں نازل پر اس کی وجہ بتائی کہ ان میں اختلاف پیدا ہوا اور اختلاف کی وجہ بتائی گئی کہ اختلاف و گمرہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے شروع ہوئی جاہلوں سے اختلاف و گمرہ کا آغاز نہیں ہوا پڑھے لکھے علم والے لوگوں سے اختلاف و گمرہی کا آغاز ہوا اختلاف و گمرہ کی ابتدا ہوئی ان پڑھ اور جاہر لوگوں سے اختلاف اور گمرہی کا آغاز نہیں ہوا اور یہ اختلاف اور گمرہی کا آغاز کیوں ہوا سبب کیا تھا اپنی ناک اونچی کرنا ہم حق پر تو نہ حق پر میری بات صحیح تیری بات غلط بغیم بینہم نہ ہوں اپنی ناک اونچی کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا اور یہ ناک اونچی کرنے کے لیے اپنی بات کو اونچا کرنے کے لیے اپنے آپ کو افضل اپنی بات کو اعلی کرار دینے والے کون لوگ ہوتے ہیں جاہل لوگ نہیں ہوتے عالم لوگ ہوتے پڑھے لکھے لوگ ہوتے اس کا مطلب یہ کام جو کیا ہے یہ عالم لوگوں نے کیا ہے ان پڑھ اور جاہل لوگوں نے اختلاف اور گم کی ابتدا نہیں کی شرک بھی اسی اختلاف سے پیدا ہوا تو انبیاء آئے کتابیں اتری اس کے بعد اب مسائل آ رہے ہیں ولان کے ہتھی کوئی مشرق لڑکا مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان لے آئے کوئی مسلم لڑکا مشرقہ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان والی نہ ہو جائے یعنی اسلام اور غیر اسلام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ایک خط فاصل ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا جب تک کہ دونوں ایمان والے نہ ہوں اور اس کے بعد ایک مسئلہ اور بتایا جا رہا ہے ویف الونف اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیچر دیا ہے عورتوں کا کہ وہ مہینے میں پانچ دن سات دن آٹھ دن ہر ایک کے ایام ہوتے ہیں جس کو ہم ایام ماہواری کہتے ہیں ان میں مردوں کو ان سے مقاربت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے جب وہ فارغ ہو جائیں حیض سے خون بند ہو جائے اس کے بعد مقاربت کر سکتے اچھا خون بند ہو جائے غسل ضروری ہے کہتے ہیں کہ علامہ البانی اور امام ابو حنیفہ دونوں کہتے ہیں جو غسل ضروری نہیں ہے خون رکنا یہ وجہ تھا اور سبب تھا یہ وجہ اور سبب ختم ہو گئے آدمی مکاربت کر سکتا ہے لیکن قرآن میں فیضا کاتا ہرنا جب تک غسل نہ کر لیں مکاربت نہ کرو لہٰذا صحیح ہے یہ کہ غسل کر لیں اس کے بعد مقاربت کیا اچھا اس کو ازا کہا گیا ہے آدمی حالت حیض میں اگر مکاربت کرے تو گناہ اور دوسرے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے یہ بھی ہے کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے سوزاس وغیرہ کی بیماری لگ سکتی ہے اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا کیا غصے میں آ کر کے شوہر نے کہہ دیا کہ میں تین مہینے تک چار مہینے تک میں تجھ سے مقاربت نہیں کروں گا بات نہیں کروں گا خدا کی قسم کھاتا ہوں اب اگر چار مہینے کا ہے تین مہینے کا ہے تو تین مہینے سے پہلے ہی اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو چونکہ پہلے اس نے رجوع کیا ہے اور کہا تھا تین مہینے تین مہینے سے پہلے ہی رجوع کر لیا تو اب اسے کفارہ دینا پڑے گا کون سا قسم کا کفارہ کسم کھایا نا اس نے کفارہ قسم کیا ہے تین دن روزے رکھے اگر روزے نہ رکھے تو دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے اگر کھانا بھی نہ کھلائے تو دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کپڑا دے دے یہ کفارے یمین ہے قسم توڑنے کا کفارا کیا ہے تین دن یا تو روزے رکھے روزہ اگر نہیں رکھ رہا تو دس مسکنوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلا دے یا دس مسکنوں کو اوسط درجے کا کپڑا دے دے یہ کفارہ یمین ہے قسم توڑنے کا کفارہ اچھا چار مہینے گزر گئے اب چار مہینے کے بعد کیا ہونا ہے اب چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے چار مہینے سے زیادہ ایلا نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں الا چار مہینے سے زیادہ الا نہیں کر سکتا چار مہینے جیسے پورے ہوئے اب چاہے یہ رجو کر لے یا اس کو طلاق دے دے اگر طلاق نہیں دے رہا ہے چار مہینے کے بعد تو پھر پنچ بیٹھیں گے عدالت کے ذریعے دونوں کے درمیان تفریح کرا دی جائے یہ ہے ایلا کوئی آدمی قسم کھالے اور مدت متعین کر دے کہ میں اتنی مدت تک خدا کی قسم تج سے بات نہیں کروں گا مقربت نہیں کروں گا وغیرہ ہوگا. یہ ایلا لبین <نِسَائِهِم> والی جو آئے تھے اس میں اسی ایلا کے مسئلے کا بیان ہے اس کے بعد کہا گیا کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ عورت کتنے دنوں تک عزت گزارے گی متعلقہ عورت کی عدت کیا ہے تین حیض تین حیض گزر جائیں دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے ایک مسئلہ اور ایک مجلس میں اگر تین طلاق یا ہزار طلاق دے دیا ہے ایک ہی طلاق مانی جائے گی تیسرا مسئلہ عورت اور دو ہی طلاق کے ساتھ مرد کے ساتھ رہ سکتی ہے اور دو ہی طلاق کا حق مرد کو ہے تیسری طلاق اگر اس نے دے دیا تو اب رجوع نہیں کر سکتا دو طلاق دیا اس نے نا رجو کر لے تیسرا اس نے اگر دے دیا تو پھر رجوع نہیں کر سکتا تا کے وہ اپنی مرضی سے کہیں نکاح کرے پھر وہ اپنی مرضی سے شوہر اس کو طلاق دے دے تو شوہر اول کے لیے حلال ہوگی اتنی بات سمجھ میں آئی دو طلاق دے دیے اس نے دو طہر کے اندر دو پاکیوں کے اندر تو رجوع کا حق ہے تیسرے طلاق کے بعد وہ حق ختم ہو گیا رجوع کا تین طلاق اس نے دے دیا اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے عورت پاک ہوئی پاکی ہی میں طلاق دینا ہے نا عورت پاک ہوئی تلاک دے دیا تین گزر گئے پھر اس نے طلاق دو جو اور ہیں وہ نہیں دیے اب یہ عورت بائنا ہو گئی اس کے نکاح سے نکل گئی اگرچہ دو طلاق ابھی باقی ہیں اس لیے کہ عدت گزر گئی نا ہاں اس میں سہولت یہ ہے کہ وہ عورت ابھی اس نے کہیں شادی نہیں کیے تو بغیر حلالے کے حلال شرعیہ کے اس کے نکاح میں لائی جا سکتی ہے ایک واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے اسایت کریمہ میں فلاں کہنا ترا دو بہنوں بل مارو واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ماکل ابن یہ سارے صاحبی ان کی بہن جمیلا وہ حضرت آسم ابن عدی کے نکاح میں دی ہوئی تھی انہوں نے ان کو ایک طلاق دے دی اور اجدت پوری کی پوری تین ہائب گزر گئی ان کو بڑا دکھ ہوا یہ ماقیل بن احسار کے پاس آئے حضرت عاصم ابن دی, کہ تمہاری بہن کو میں دوبارہ نکاح ثانی کے ساتھ اپنے نکاح میں لینا چاہ رہا بہت برا بھلا کہا حضرت ماقیل بن احسار میں, میں نے اتنی اچھی لڑکی اپنی بہن میں نے تمہارے نکاح میں دی دی تم نے میری بہن کی قدر نہیں کی اسے طلاق دے دی دیا اب میں تمہارے نکاح میں اس کو دینے والا نہیں تو آئے تو تری لڑکی بھی چاہ ہے کہ جہاں میں نے پہلی بار عزت دی ہے اب اسی کے ساتھ میں زندگی بھر رہا ہوں تو تم کیوں روکتے ہو نہ روکو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے جو لڑکیاں بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے کچھ لڑکیاں بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہیں وہاں ولی نہیں ہوتا ولی کی اجازت نہیں ہوتی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح باطل ہے بھاگ کر کے جو لڑکی نکاح کر لے اس کا نکاح نکاح نہیں ہوتا اس سے پیدا ہونے والے بچے حلال ہی نہیں ہوتے تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر باپ ولی ہے باپ موجود نہ ہو تو بیٹا ولی ہے وغیرہ تو ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی شادی نہیں کر سکتی دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ لڑکی اگر کہیں اپنی پسندیدہ جگہ شادی کرنا چاہ رہی ہے تو ماں باپ کو اس میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے اس کی مرضی کو مقدم رکھنا چاہیے زندگی اس کو گزارنی ہے اگر لڑکا سچ مچ سوم و کا پابند ہے اچھا ہے کاروبار اچھا ہے دے دینے میں کیا حیرت ہے لڑکی کی پسند کو مقدم رکھا جائے لیکن اگر ولی یہ دیکھ رہا ہے بات یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لڑکی جس لڑکے کو پسند کر رہی ہے اور شادی کرنا چاہ رہی وہ لڑکا سوم و کا پابند نہیں ہے مشرق ہے کاروبار سے نہیں ہے تو ولی کا فیصلہ مقدم گردانا جائے گا اس کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنی مرضی سے سے شادی نہیں کر سکتی دیکھو دونوں کی رعایت ہو گئی جی۔ لڑکی کی بھی رعایت ہے اور ولی کا جو حق ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اگر اچھا سمجھ رہا ہے تو دے دے اور اگر اچھا نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا حق محسوس ہے اب ولایت کا اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ بچہ پیدا ہو تو عورتیں دودھ کتنے سال تک پلائیں کا کہ دو سال تک وا تو نہ دو سال کے بعد دودھ نہیں پلانا چاہیے درست نہیں ہے اچھا ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ دو سال کے اندر بچہ اگر دودھ پی لیتا ہے کسی عورت کا تو وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی مثلا ماں جو ہے وہ تو حرام ہے ہی اس کے اوپر لیکن ماں نے دودھ نہیں پلایا بلکہ کسی اور عورت نے اس کو دودھ پلایا تو دو سال کے اندر یہ ابھی بچہ دو سال کا ہے دو سال کے اندر ہی اگر اس نے اس عورت کا دودھ پی لیا ہے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہو جائے گی اور اس سے جو لڑکی پیدا ہوگی اس کی رضائی بہن ہوگی اس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی کوئی بھی عورت کسی بھی لڑکے کو دودھ پلا دے لیکن دو سال کے اندر دو سال کے بعد جوان آدمی اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو خراب نہیں ہوتی لوگوں نے عورت کو دودھ پی لے تو ٹھیک ہے ہو جاتی اس کہ دو سال یہ مسئلہ آئی ہے کہا گیا کچھ نہیں ہوتا دو سال کے اندر ہی اگر وہ دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں ہو جائے گی اچھا کتنی مرتبہ پی لینا ہے ایک مرتبہ کھینچ کر کے پی لے تب بھی اس کی ماں نہیں ہوتی دو مرتبہ کھینچ کر پی لے تب بھی ماں نہیں ہوتی پانچ مرتبہ اگر کھینچ کر وہ پی لے دودھ تو اس کی ماں ہو جاتی یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اب یہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کتنے دنوں تک عدت گزارے گی کا چار مہینہ دس دن متوفانہ زوجہ جہاں کی عدت چار مہینہ دس دن ہے یہاں سمجھ لیجئے متعلقہ عورت کی عدت تین ہے جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت چار مہینہ دس دن اور بچی جس کو ابھی ایا میں ماہواری شروع نہیں ہوا شادی ہو گئی طلاق بھی ہو گئی ایا میں ماہواری شروع ہی نہیں ہوئے تو اس کی عدت تین مہینے ہے یہ اور اگر کوئی اور ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے اس کو کسی نے طلاق دے دیا تو ابھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ابھی اس کی عزت پوری ہو جائے گی ابھی طلاق دیا اور گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا اس کی عزت پوری ہو گئی گویا کہ حاملہ کی عزت وضع حمل ہے اچھا اس کے بعد مہر کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے مہر لڑکا اور لڑکی دونوں کی شادی ہو رہی ہے مہر متعین ہو گئی پانچ ہزار روپے اب لڑکا لڑکی کو لے کر کے گھر گیا ابھی اس سے ملا نہیں طلاق ہو گئی کتنی مہر دے گا آدھی ڈھائی ہزار دے گا اور اگر مل لیا اس سے ملنے کے بعد کوئی بات بگڑ گئی طلاق دے دیا اب کتنی مہر دے گا پورے پانچ ہزار مہر متعین تھی پانچ ہزار اب خلوت سہیا سے پہلے دے دیتا ہے تو ڈھائی ہزار خلوت صحیح یعنی ملنے کے بعد طلاق واقع ہوتی ہے تو پورے پانچ ہزار دینے پڑیں گے اور نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھی نہ دو ہزار نہ چار ہزار نہ دس ہزار کچھ نہیں اب لڑکا لڑکی کو گھر لاتا ہے خلوتے سیاح سے پہلے ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے اب کتنا دینا ایک جوڑا کپڑا اور اگر خلوتے سہیا نہیں ملنے کے بعد دیتا ہے تو کیا دینا پڑے گا اس کو مہر مسل یہ مہر مسل کیا ہوتا ہے نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھی نا خلوتے سیاح کے بعد طلاق ہو گئی ہے اب کتنی دے گا مہر مہر مشر مہر مثر کا مطلب کیا لڑکی کی بہن کا جتنا مہر ہے اگر پانچ لاکھ روپیہ تو پانچ لاکھ روپے دینا پڑے گا اس کو مہر متعین کر لیا کریں مہر مصر دینا پڑے یہ مہر کے مسئلے قرآن حکیم میں بیان کیے گئے اس کے بعد لفظ متا کا لفظ مت اللہ بل معروف یہ بہت زبردست مسئلہ ہے اور شاہ بانو کیس کی آپ نے اسٹڈی کی ہوگی طلبہ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے گہرائی کے ساتھ اس کیس کا مطالعہ کیا ہوگا جب شاہ بانوں کے شوہر نے شاہ بانوں کو طلاق دے دی تو اس نے کیس دائر کر دیا کہ مجھے زندگی بھر نفقہ ملنا چاہیے اور غالبان عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہ بانوں کو زندگی بھر نفقہ شوہر کی طرف سے دیا جائے اور قرآن کی اس آئت سے ان لوگوں نے استدلال کیا مہاراشٹر کے ہمارے سابق سی ایم سابق وزیر اعلیٰ عبد الرحمن اس نے تقریر کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا کہ میں ولی متعلقہ متاوم بالمعروف یہ جو آیت کریمہ ہے سورے بکرا کے اور دوسرے پارے کی اس کا مطلب میں مولویوں سے زیادہ سمجھتا ہوں اس کا کہنا کیا تھا کہ مطلقہ عورت کو زندگی بھر نانخہ دیا جائے آئیے دیکھتے ہیں کیا متا کا وہی مطلب ہے متا کا کیا مطلب ہے اللہ تبارک نے ایک جگہ اشاد سرمایا ان نمبر حیات دنیا متا دنیا کی زندگی متا ہے متا کا مطلب آرضی سامان ہے تو لفظ متا خود بتا رہا ہے کہ آرضی طور پر دل کے لیے طلاق کے بعد عورت کو کچھ دے دو یہ متا ہے متا کا مطلب عارضی چیز نہ کہ زندگی پر کو نہ نب دیا جائے نے متا کہا ہے متا کا مطلب زندگی بھر نفقہ نہیں بلکہ تلاش دینے کے بعد بیوی بی کی دلجوئی کے لیے یہ لفظ متا کی حقیقت کے خلاف یہ تو ہوئی نقلی دلیل اکلی دلیل کیا ہے شادی کس کو بولتے ہیں شوہر اور بیوی بی کب بنتے ہیں ایک لڑکی ایک لڑکا دونوں اجنبی ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں نکاح کے ذریعے عقد کے ذریعے دونوں شوہر اور بیوی ہو جاتے ہیں عقد اقدمانے گاٹھ اب بولو طلاق کے بعد گاٹھ کھل جاتی ہے یہ اجنبی یہ بھی اجنبیا دونوں کو عقد کے ذریعے عقد اقدمانے گرہ لگانا نکاح کے ذریعے گرہ لگا دی گئی اب ایک اجنبی مرد ایک اجنبیہ عورت عقد کے ذریعے میاں بیوی بن جاتے گاٹھ کے ذریعے نکاح کے ذریعے اب طلاق کیا ہے یہ گاٹھ کا کھول دینا کھل گیا پہلے کھلا تھا تو میاں بیوی نہیں تھے اب طلاق کے بعد یہ گانٹ جو تھی عقد سے جو گانٹ لگی تھی وہ گاٹ کھل گئی اب دونوں پھر ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے تو عقل یہ بات کیسے مانے گی کہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت اور کو زندگی بنان نفکا دیتا رہے اس کو قبول کرتی سطح عقلی طور پر بھی طلاق دینے کے بعد متعلقہ کو زندگی بنان نفکا دینا صحیح نہیں ہے عقلن بھی صحیح نہیں ہے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پہلے توحید پر قائم تھے وہ بہت شیطان قوم تھی اور آج دنیا میں جتنی بھی گندگیاں پھیل نہیں ہیں یہ انہیں کی کارستانیاں ہیں تو ان کی بدماشی کی وجہ سے جب یہ توحید کے راستے سے ہٹ گئے منحرف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عمال کو مسلط کر دیا بہت مضبوط قوم تھی وہ آئے اور انہوں نے ان کو تحتے کیا ہزاروں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے تابوت سکینہ لے گئے بہت غور سے سننے کی بات ہے یہ تابوت سکینہ لے گئے تابوت مطلب جانتے ہیں آپ جس میں عیسائی حضرات مردوں کو رکھ کر کے دفن کرتے ہیں. تابوت اس کو تابوت سکینہ کہا ہے قرآن حکیم نے سکینہ کا مطلب یہ تابوت جو ہے بنی اسرائیل جب لڑتے تھے تو اپنے ساتھ میدان جنگ میں رکھتے تھے تو ان کے دل کو سکون رہتا تھا اور بڑی بہادری سے بڑی بےجگری سے لڑتے تھے ان کا دل بندا رہتا تھا اسی وجہ سے اس کو تابوت سکینا سکون کا تابوت یعنی یہ لڑتے تھے تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے تابوت इसमें کی وجہ سے اس میں کیا تھا تابوت میں حضرت موسا علیہ اسلام کی لاٹھی اس توبوت کے اندر موساسلام کی لاٹھی اور تو اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ بقایا جات کچھ چیزیں اس کے اندر تھیں اس سے یہ پتا چلا کہ صرف پیغمبروں کے تعلقات کی افاد پیغمبروں کے تبرکات کی افادیت ہے مچ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیغمبروں کی تبرکات ہیں تو ان سے فائدہ پہنچتا جیسے حضرت موسا کی لاٹھی اور حضرت ہارون وغیرہ کے لباس وغیرہ جو اس تابوت میں رکھے رہتے تھے ان کی وجہ سے دل کو سکون رہتا تھا ان کو تو فائدہ ہے تو پیغمبروں صرف پیغمبروں صرف پیغمبروں, صرف پیغمبروں کی تبرکات کی افادیت ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ واقعی پیغمبروں کی تبرکات ہوں آج موئے مبارک نالے مبارک اور پتہ نہیں کون کون سی مبارک چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں کوئی کہتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے یہ فلا نبی کا قدم ہے اور ان کو تبرک سمجھ کر کے لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان کو افادیت کا حامل سمجھتے ہیں لیکن تحقیق اس بارے میں نہیں ہے محقق طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پیغمبر ہی کے تبرکات ہیں رہا اولیاء کے خود ساختہ تبرکات قبر کا گوسالہ قبر کو دھول کر کے جو پانی اکٹھا کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں شرکیات کی قبیل سے ہیں بدات کی قبیل سے ہیں تبرکات وہی افادیت کے حامل ہیں کہ حقیقی طور پر یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ پیغمبر ہی کی چیز ہے اور یہ پیغمبر ہی کا تبرک ہے اگر محقق نہ ہو تو اس کے قریب نہ جانا چاہیے جب ان کے اندر بد اعتقادی آ گئی تو عمال ان کے اوپر جب مسلط ہوئے تو ان کو خوب انہوں نے قتل کیا بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا اور تابوت سکینہ چھین کر لے گئے اللہ دیکھو ہماری بداملیوں کی وجہ سے کتنی مسجدیں ہم سے چھین لی گئی تو جب آدمی بداملی میں کوئی قوم مبتلا ہوتی ہے نا تو عبادت گاہوں کے اوپر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے تو آدمی بدامل نہ بنے اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑا رہے بہت روئے بہت پیٹے گڑ گڑائے اللہ سے توبہ کی وقت کے جو نبی تھے سموئیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ام سے جنگ کرنا چاہتے تابوت سکینہ واپس لائیں گے ہم جو ہم سے وہ لوگ چھین کر لے گئے اور ہمارے لیے کمانڈر بنا دیجئے آپ تو وقت کے بادشاہ نے اللہ کے حکم سے تالوت نامی ایک آدمی کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا بادشاہ بنایا پر اختلاف کیا ان کا کام ہی اختلاف تھا کہنے لگ اس کے پاس مال کہاں ہے بادشاہ بننے کے لائق کہاں ہے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے تو نبی نے کہا کہ کمانڈر ان بننے کے لیے مال کی ضرورت کہاں ہے اس کے لیے تو بستن وجسم ہونا ضروری ہے ایک تو جو آئینے جہاں بانی ہے حکمرانی کے جو اصول ہے ان سے واقف ہو اور قوت نافذہ رکھتا ہو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں لہذا اسی کو کمانڈر ان بنایا جائے نہیں مانے وہ تو وقت کے نبی نے یہ کہا اچھا اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تالوت کے لیے تو کیا تم ان کو اپنا کمانڈر مانو گے بولے ہاں اللہ تبارک تعالی نے کے درمیان کوئی مصیبت پھیلا دی. اب تمام لوگ پریشان ہو گئے اس مصیبت سے چھٹکاری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی انہوں نے کیا, کیا؟ کہ یہ جو تابوت سکینہ ہم لوگ چھین کر کے لائے ہیں شاید اسی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھ کر کے دو بیل جوت کر کے انہوں نے بنی اسرائیل کے ملک کی طرف ہانک دیا اللہ پرماتا ہے یہ بیل تابوت سکینہ لے کر بیل گاڑی کے اندر چل رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ بیل لے جا رہی رہے بلکہ ہمارے فلسطین بیل کو لے جا کر کے بنی اسرائیل کے پاس ملک میں لے جا رہے ہیں ان کے مقامات کے اوپر لے جا رہے ہیں تحملہ الملائکہ ملائکہ ہاتھ کر کے اس تابوت سکینہ والی بیل گاڑی کو تالوت کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں اب اللہ کی طرف سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ تالوت کو اپنا کمانڈر بناؤ اب تالو کو کمانڈر ان چیف مان لیا گیا بادشاہ مان لیا گیا اب ایک فوج تیار ہوئی فوج کتنی تھی بخاری میں برائے آزم کی روایت ہے کہ وہی تعداد تھی جو اصحب بدر کی تھی 309 یا 313 ایک روایت 309 کی بھی ہے اور ایک روایت 313 کی ہے جو بدر کے اصحاب کی تعداد تھی وہی تعداد اصحب تالوت کی تھی چلے اللہ نے فرمایا ہے جو لڑنے کے لیے جا رہے ہو آزمائے جاؤ گے ایک نہر کے پاس جب پہنچو گے تو پیاس تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی جو پیٹ بھر کر کے پانی پی لے گا وہ نہیں جا سکے گا وہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا ہاں جو تھوڑا بہت پی لے گا معمولی وہ جو ہے دوسرے نمبر پر ہوگا اور جو لوگ پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے وہ اول نمبر ہو اس کا مطلب یہ کہ تالوت کے لشکر میں تین قسم کے لوگ تھے ناقسل ایمان جنہوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا اور کہا کالو لا طاقتانہ للو میں بھی جالو تھا وہ جنوبی آج ہم کو جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے جالوت سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے یہ لوگ جو امالکہ کا بادشاہ تھا تو ناقسل ایمان جو تھے وہیں سے جنہوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا تھا وہیں سے بھاگ گئے بتیا جو کامل سے تھوڑا تھوڑا پانی پی اکمل تو انہوں نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا ہاں کامل لوگوں کو قلت کی کمی ہوئی کہ ارے یہ تو بہت سارے لوگ پانی پی پی کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اب, اب تو بہت کلیل رہ گئے لیکن اکمل المان بولے نہیں فتح جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی نصرت سے ہوتی ہے قلت اور کثرت کا کوئی معنی نہیں ہوتا بہرحال گئے اور داود علیہ السلام جو بعد میں پیغمبر بنے اس لشکر میں شامل ہیں انہوں نے جالوت کو قتل کیا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امالکہ کے اوپر فتح دی آخر میں اللہ نے یہ فرمایا ان نقلم المرسلیم اے ہمارے حبیب آپ دیگر رسولوں کی طرح آپ مرسل ہیں بتایا گیا کہ آپ نہ تو اوتار ہیں نہ تو آپ نے خدائی حلول کیے ہوئے بلکہ آپ ہے مورسل کا مطلب میں سمجھاتا ہوں خط ہوتا ہے نا خط یہ خط ہے ایک بھیجنے والا ہوتا ہے تو جو بھیجنے والا ہوتا ہے اس کو مرسل بولتے اور خط جو بھیجا جا رہا ہے اس کو کیا بولتے مرسل اور جس کی طرف بھیجا جائے مورسل لے لے فرمایا کہ آپ مرسل ہیں خط کی طرف تو خط میں وہ بھیجنے والا اندر ہوتا ہے کیا یا یہ خط وہی مرسل ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے میسنجر ہوتے ہیں پیغامبر ہوتے ہیں وہ نہ تو دیوتا ہوتے ہیں نہ تو اوتار ہوتے ہیں نہ ان کے اندر خدائی حلول کیے ہوتی ہے خالی وہ میسنجر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پیغامبر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھیجے ہوئے ہوتا ہے ان نقل المرسلین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے دیوتا ہونے کا رد فرما دیا اوتار ہونے کا رد فرما دیا یہ بھی رد فرما دیا کہ اندر ان کے اندر خدائی حلول کی ہوئی ہوتی ہے یہ رہا دوسرے پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی سمجھی فرمائے آخرود الحمد للہ رب اللہ